کسی عبارت کو پیش کرنے کی اجازت دوں گی آپ کسی غیر تکلیف پہ لکھتے منافع نہیں کر سکتا فکا کی عبارت میں پھر ہماری کتابوں نے کیا لکھا ہے اور ان کی کتابوں نے کیا لکھا بتائیں گے موضوع کے اندر تکلیف کو ناجائز کہتے ہیں تب بتا سابق لیکن کسی موضوع کی چاوڑی نہیں پیش کرنے دی جائے گی چڑیا اپنے پاؤ رکھو وقت بھی ختم ہو گیا بھائی وقت اس کا تھا نا تھا ناجائز کا وقت اس کا ختم ہوا بھائی وہ ٹائم نکلا ہے نے اس کے <مید> <اسی> <مید> بات مستقل عبارت کا ہے کہ وہاں پر آیا مسئلہ منسوخ علیہا ہے یا نہیں ہے وہاں پر دلیل کیا ہے اور کیا نہیں ہے وہ مستقل اس عبارت کی بات چلے گی وہ میرا مقصد یہ ہے عبارتوں کو درمیان میں لانے کی ضرورت نہیں اصل بات یہ اصل بات یہ ہے جو تقریب کا مسئلہ ہے جس پہ یہ درجہ کرائیں آپ کی کیا تکلیف ضروری ہے اس کی درجہ آپ کر دو یہاں کیا آپ کی proclaim... کی, کی اور اردو ہے حوالہ دیا کہ آپ کے مول صاحب نے یہی اعتبار کیا تک ثابت کیا یہ تکلیف کی تعریف جیسے چل رہی تھی اگر تو تکلیف کی تعریف پر بحث چل رہی ہے تو چلائے اور اگر جس طرح انہوں نے تکلیف کی تعریف کرتے کرتے دو آیتیں پیش کر کے باہر نکلنے کی کوشش کی میں ان کو بھی کہا کہ باہر نکل رہے انہوں نے نہیں روکا پھر میں نے ان کے جواب میں کہ انہوں نے باہر نکلنے کی کوشش کی حالانکہ قرآن میں تکلیف کی تعریف نہیں تھی دونوں آیتوں نے تکلیف کی تعریف ابھی تو تکلیف کی تعریف پر بحث تھی ہم نے اور کی دونوں پیش کی تھی ایک یہ کہتے تھے کہ جو تقلیف کی تاریخ, تاریخ آپ نے پیش کی تاریخیں ساری ٹھیک ہیں لیکن کیا کہا تھا اسی پہ بات تھی نا پہلی بات آئی تھی مسائل میں نے بھی آگے کا درجہ متعین کرنا تھا فرار جاری رہے گا ان شاء اللہ اور لکھے لکھے مسائل میں یہ جو آپ نے کہا ذرا یہ لکھیں مسائل میں تکلیف کرنا شرک ہے لکھے لکھے لکھے لکھے لکھے لکھے یہ لکھے یہ لکھے جی ذرا ٹھہرے جی بہت بات ہو رہی ہے بات ہو رہی ہے چلنے لکھا ہے اں سے لکھا ہے مسائل کی جاتیہ میں غیر متحد کے لیے مستحد کی تکلیف ضروری ہے اس کو قرض راجم سورت مصنف یہ ضروری کہا ہے کیا یہ مجھے لکھ دیتا ہوں دیکھیں میں معقول آپ کی بات مانوں گا یہ آپ نے پوچھا میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کرو لکھا میں کتنی دیر سے رہا ہوں آپ ہمارے اسی پہ لکھ دیتا ہوں نا میں حکم مت ہاں ٹھیک ہے ہمیں بات کرنے لے سد رات سے آپ کو بھی معلوم ہے ان کو بھی معلوم ہے ہم سب الحمد للہ سب کو معلوم ہے تحقیق کرنا اظہار اللہ یہی ہے نا مجھے اظہار اظہار اللہ ثواب یہ جس طرف ہم جا رہے ہیں یہ اظہار اللہ ثواب نہیں ہے اس کو یا مکارا سکا ہو اردو میں اور کچھ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں مناظرہ <سن> نہیں کر رہے ہم کوشش یہ کر رہے ہیں آپ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ سے <سن> ڈر کر وہی بات کرنی چاہیے جو اس میں چاہیے یعنی وہ نیچے پورا کرنے دو صرف یہ کہنا چاہیے کہ میں چاہیے یعنی ملامت ہو جاؤں آپ کر یا جوش لیا کر چھوڑ دو صحیح بات جو ہے آسان آسان کے بات کہی ہے میں بالکل اس سے وہاں اصل مناظرہ جو ہے وہ یہی ہوتا ہے اس میں مقصد حق کا اظہار اگر حق کا اظہار نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ مناظرہ نہیں ہے اور میں اللہ پاک بالکل حاضر ناظر کر کے کہتا ہوں ہمارے اندر تو کوئی ضد نہیں ہے اس لیے ہم بالکل حق کو تسلیم کرنے والے ہیں میں اسی لیے تبتی وار مولانا طالب اور احمان کو طریقے سے چلانا چاہتا تھا کہ اس مسئلے کی تنقید آج ہو جائے یہ جو خم تقلید کے مسئلے پر ختوا بازی ہوتی ہے مسئلے کی حقیقت ذرا بازی ہو کہ ہم کیسی تقلید کرتے ہیں یہ کیسی تقلید پر حکم لگاتے ہیں اگر وہ تقلید جس پر یہ حکم لگاتے ہیں وہ ہماری ہے تو بے شک حکم لگائیں اگر ہم ایسی تکلید کرتے ہیں جس پر ایسا شیر کا حکم نہیں لگتا تو یہ کیوں لگائیں میرا مقصد یہی تھا کہ مسئلے کی صحیح تنقید ہو جائے مسئلہ صحیح بالکل میں, ایک ایک ایک ایک میں نے بڑے اچھے طریقے سے مسائل اتحادی تھی اور اس میں دونوں مسائل میں نے بتا دیے مسائل منسوخہ میں میں نے ان کو لکھ کے دے دیا کہ مسائل منسوسہ میں ہم تقلید نہیں کرتے بلکہ جب شام میں نے لکھے دیتی بات ختم ہو گئی اب اس کے بعد بات بھی مسائل تھی مسائل اتحادی کی جس سے بات طول پکڑ دی گئی میں نے کہا لا, مسائل اتحادی میں جب میں نے, جارے, مسائل میں, میں نے ان کو کہا کہا کہ کہ نے جو کہا ہے کہ تقلید کرنے والا یہاں بھی تقلید کرنا گمرائی ہے اس کا درجہ متعین کریں تاکہ آگے پھر غیر متحد کی بات کو بھی چھڑا جائے اور مستحد کی بات کو بھی چھڑا جائے یہ ساری چیزیں اور میں نے تقلید کی تعریف کے بارے میں ان کو صاف کہا تھا کہ مناظرہ جو شروع ہونے لگا یہاں ساری تعریفیں آ رہی ہیں جو آپ نے بار دیر تک پڑھی ہے میں نے ان باتوں میں سے کسی بات کا انکار نہیں کیا ہم تکلید کو بالکل اسی طرح مانتے ہیں لیکن بات صرف یہی ہو رہی ہے کہ آپ تکلید کل مسائل میں مانتے ہیں مسئلہ صرف یہ ہے <سؤال> اس لیے آپراہی کو درست اب, آب،, آب،, آب،, اب اب کا سوال معقول تھا اب آپ نے جو سوال کیا مجھ سے کہ ضروری آپ نے لکھا ہے اس پہ کا سوال معقول ہے کہ درجہ متعین کی بھی واجب <ڈال> ہے،, ہے سنت ہے یہ کا سوال اب آ کے آپ نے معقول سوال کیا اور میں اس سے پہلے کتنی دیر کا سوال کر رہا ہوں آپ نے جواب نہیں دیا آپ بمراہی کا وہاں درجہ متعین <سؤال> کریں آپ لکھیں یہ مسائل اتحادیہ میں تقلید کرنا شرک ہے یہ لکھے میں لکھ کے دیتا ہوں <سؤال> ایک بات آپ نے یہ بھی لکھ کہ جو مسائل استحادیہ میں کسی مستحق کی تبدیل نہیں کرتا وہ کیا یہ کیا آپ کو ہم کہیں گے یہ ہے آپ کہیں گے یہ کیا یہ آپ کو آگے کرنا یہ دیکھنا بات لمبی نہ ہو وہ آپ لکھے ایک ایک بات کو طے کرتے جائیں وہ آپ لکھیں نا ذرا بات چھڑے آپ لکھیں ہم لکھ کے دیتا ہوں آپ نے مجھ کو سبق تو پڑھنا ہے آپ ان سے پڑھیں میں تو آپ سے پڑھ لکھ رہی ہوں جو میرا عقیدہ میں لکھ کے دوں گا میں بالکل میں لکھ کے دیتا ہوں میں کہتا ہوں آپ نے جو کہا ہے آپ لکھے میں لکھ کے ہم نے بھی نہیں کرتا ہے اس پر ہم بھی کون لگا رہے ہیں اور جو تقلید نہیں کرتا اس پر آپ نے حکم لگانا ٹھیک ہے یہ تو انصاف کی بات ہے ایک بات ہو نہیں جائے لکھے نا تاکہ آگے پھر چلے نا یہ آپ لکھے نا سر مجھے ہاں میں دے رہا ہوں جو آپ کا میں نے آپ کا سوال معقوم مانا ہے میں وہ ایک میں لکھ دوں گا ایک آپ لکھ کے دیں گے جس وقت آپ فرمائیں گے ہاں ٹھیک ہے ہم کتاب اللہ پر عمل کریں گے کتاب محبوب تھا اچھا ٹھیک ہے آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا ٹھیک ہے اور ہمارا کبھی تو قرآن کے خلاف کبھی کہہ نہیں سکتا تم نے قرآن کو چھوڑ دیا جس نے قرآن کا چھوڑ دیا اس کو بھی چھوڑ دیا میری میں مازد... بزر... بڑے طریقے سے میں تو کر رہا تھا آپ میرے پاس بالکل یار میں میں آپ سے کہتا ہوں بالکل یار ڈالا آپ صرف مسئلے کی سے کرائیں ہم کرتے ہیں جی جی میں نے یہ کیا ہے تکلیف مسائل اجتحادی میں بھی کرنا شرک ہے یعنی کا صحیح, سے کرنا شرک نہیں بلکہ صحیح ہے تکلیف نہیں کرتا اس پر کیا دونوں ہے یہ تو میرا حق ہے نا یہ ان کو بھی لکھ کے دینا پڑے گا دوسری بات یہ کہ جیسے انہوں نے دو تین منٹ لکھے تھے میں بھی وہ دو تین منٹ لیتا ہوں کہ ہماری بحث چل رہی تھی اس پر دعویٰ لکھا ہوا تھا کہ تکلیف شرعی شرحوں کی بعد میں آنا ہے پہلے نہیں میں اس طرح یہ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کتابیں پیش کی ہیں ہم اس کی تاریخ سے انکار نہیں کرتے انہوں نے دو تین دفعہ کہا آپ کے سب میں موجود ہے اگر یہ ہماری پیش کی ہوئی کتابوں تاریخوں سے جو ہم نے ہلکیوں اور شادیوں کی پیش کیا اگر اس کا تو فیصلہ تو ہو گیا تو آپ کا اتفاق ہو گیا انہوں نے دو تین مرتبہ کہا کہ جو کتابیں آپ نے پیش کی ہم تاریخوں سے انکار نہیں کرتے. اس کا یہ, یہ جھگڑا ختم ہو گیا تکلیف نہیں بات یہ بحث کیا رہ گئی باقی بحث رہ گئی کہ ضروری فرض کی تاریخ پر رحبا رحبا ملید بحث ملید چلے گی نا, نا. اگر تو ان کتابوں پر آگے آئے جیسا کہ آپ نے کہا دو تین سات منٹ یہ دو تین امین صاحب دو تین منٹ منٹ میں نے مانا صاحب انصاف کی بات ہے صحیح بات نماز پڑھتے ہیں تھوڑی سی بات یہ جو رہی ہے انہوں نے کہا یہ تھا کہ مسال اشتحادیہ میں تقریر کرنا شرک ہے مولانا طالب الرحمان صاحب نے فرمایا صرف کتنا لکھے لکھنے کی جاہل یا سوال کرنا شرک نہیں بلکہ صحیح ہے کہ ہمارا قیدا ہے ہم اپنا قیدا باتیں لکھنا چاہتے ہیں آپ کیوں کرنے سے بولتے ہیں اب انہوں نے جو مجھ سے اس کا سوال کیا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے فرمایا یہ تھا کہ یہاں جو لفظ لکھا ہے ضروری کا اس ضروری کا درجہ متعلق کریں قرض کہتے ہیں یہی میرے وہی نا میرے اس سوال کے جواب میں آپ کی یہ بات ہے سا سنتا صحیح خدا تھا بندہ وہ اب وہ آپ نے وہ لکھ کے دینا ہے اس کا حکم میں نے آگے لکھے وہی ضروری منابل نے کیا کہا تھا ضروری سے مراد کیا ہے نا ضروری سے مراد کیا ہے ضروری آگے اور یہ لکھ کر دینا ہے کہ یہ تقلیدی اشتہادی بھی تقلید شرک ہے بس اتنا لکھے آپ نے یہ لکھ کر دینا ہے ضرور ضروری ہے ضروری سے مراد کیا ہے وہ الگ تو پھر بعد میں ہے نا وہ سوال الگ ہے وہ بعد میں یہ کریں گا بالکل میں اس کا جواب جو سوال ہوگا لیکن جو جس جو یہ یہ آگے سے خود آپ کا خدا سب کہہ رہا جو آپ نے کہا تھا مسائل شرک ہے جو میں نے لکھا ہے میں لکھا ہے میں نے یہ لکھا ہے مسائل دہادیاں میں بھی کرنا شرک ہے بس چاہے یا آدمی کا مجھ تحریک سے سوال کرنا شرک نہیں چلو ادھر میں اس کو نشان لگاتا ہوں نہیں کرتے نہیں کرتے یاد یہ الگ سوال ہے جو سوال آپ کا تھا اس کا جواب بالکل نہ بالکل بات آپ کے صدر صاحب کر رہی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں ہاں بالکل ہر چیز میں میں یہی کہتا ہوں مسئلہ آج واضح ہونا چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ اصل تکلیر کا حکم کیا گل نہیں ہو رہی گل گل تو ہو رہی اصل تو کرنا دے نو بازے ہر تھی ایک گل پھر اس گل تو دوی گل وی گل جی بھاج بھاجی جو تاریخ لکھی ہے وہی واجب اور کیا اگر اس کو تاریخ نہیں آ رہی تو میں بتا دوں گا ہے میں جو لکھا ہے مزاح کی ضروری ہے اس وہ تو صدر بولے تھے ना ایک مودی مل گئی ایک پنجابی تھا ایک پٹھان تو وہی آدھی کرنی تھی پنجابی کہتا ہے میری تو پٹھان کہتا ہے کہ نیم اسمان ہے نیم سوان نہ وہ پی آتی تھی, آتی تھی. باہر تھا وہ کہا دی کر کہ کرتا تھا وہ بھی ہے نہ ملتا تو آپ الحمد للہ ہم لوگوں کے درمیان تقریبا ایک اقتصاد ہو گیا ہے ایک آدھ چیز رہ گئی پہلے تو تقلیم کی تاریخ حضرت صاحب نے دو تین مرتبہ کیسٹ میں یہ بات موجود ہے یہ بات تسلیم کی ہے کہ جو کتابوں میں تعریفیں ہیں ہم اس سے انکار نہیں کرتے ہم نے بھی جو تعریفیں پیش کی ہیں ہم بھی ان کو مان رہے ہیں اور وہ بھی مان رہے ہیں اس لیے تقلید کی تعریف پر ہمارا اتفاق ہو گیا مسائل اشتہادیہ مخصوص غیر مخصوصہ کباب کی اس پر بھی اتفاق ہو گیا ضروری ہونا کہ واجب ہے اس پر بھی اتفاق ہو گیا اب صرف چیز یہ رہ گئی ہے کہ غیر نسط اس میں عامی شامل ہے یا نہیں یہاں جو ان کے ذمے ہے یہ بتائیں گے کہ غیر مستحد میں عامی کو شامل کیا جائے گا یا غیر مستحد میں صرف کو شامل کیا جائے گا کہ جو مستحد نہیں اور ایک بات ان کے ذمہ یہ بھی جی رہ گئی ہے جو نے نماز سے پہلے کہا تھا کہ میں لکھ کر دوں گا کہ جو آدمی مسائل استحالیہ میں تکلیف نہیں کرتا اس کا کیا ظلم ہے وہ خاور ہے مشرق ہے بلتی ہے بےمار ہے کیا ہے وہ لکھ کر دیں گے وہ اب لکھ کر دے دیں گے تو اس میں الحمدللہ ہمارا جو ہے تقریباً مستحق غیر مستحد کا رہ گیا ہے مسئلہ اور باقی سب پر اتفاق ہو گیا ہے جب اس پر ہمارا غیر مستحد کی وضاحت ہو جائے وہ فکر مجھے دے دیں اس کے بعد پھر یہی اصل موضوع چلے گا کہ مستحد کی مسائل کے میں غیر مستحد کے لیے مستحد کی تقریب ضروری وہ ذرائع کام وفت سے رہیں گے ابھی تک جو حضرت صاحب نے ذرائع دیے تھے وہ ذرائع قرآن مزید میں سے نکاح اور داری کے بارے میں تھے کے بارے میں تھے تقلید کے بارے میں نہیں کران کی جو آیات انہوں نے پڑھی ہے ان آیات میں کہیں بھی تکلید کا نام جیسے میں انہوں نے کہا کہ نبی کے زمانے میں تبلید کی جاتی تھی صحابہ کے زمانے میں تبلید کی جاتی تھی تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہہ دیا کہ اگر نبی کے زمانے میں تبلید موجود کی, کی جاتی تھی چلے نبی سے تقلید ہمیں دکھا دیں اور اگر نبی سے تقلید نہیں سکتے صحابہ سے دکھا دیں تو ان کے اگر نبی اور صحابہ کے زمانے میں تقلید کی جاتی تھی تو وہاں اس کا ثبوت دیں تو اب یعنی قرآن مجید کی وہ آیات کہ جس میں ادا اور اتباع ہے وہ پیش کرنے کی یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ انتباہ ہو اور چیز ہے تقلید اور چیز ہے جس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ حوالے پیش کر سکتا ہوں کہ اس میں یعنی یہ ثابت کیا گیا ہے کہ اتباع وہ ہے نا سبق آ رہی کہ جس پر دلیل قائم ہو جائے اس کو اس کو ابتدا کہتے ہیں اور جس پر دلیل نہ ہو اس کو تکلیف کہتے ہیں ان دونوں چیزوں میں فرق ہے اس لیے قرآن کی وہ آیات کہ جو ابتدا کتاب کے بارے میں ہیں وہ پیش نہیں کی جائیں گی وہ مناظرے کے موضوع سے رک کریں یا یہ ثابت کریں یا یہ ثابت کریں کہ ابتدا اور تکلیف ایک چیز ہے کتاب اور تکلیف ایک چیز ہے اس لیے یہ اور جو میں نے مالکی کا پیش کیا تھا ابو اب کا کہ آپ تقلید و مانا ہو شب ہے رضو اللہ مزارے کے محمود میں ہو کہ شریعہ اتباع وہ ہے کہ جس کا دلیل موجود اس لیے اتباع کی آیات تکلیف کے زمرے میں داخل کرنا صحیح نہیں ہے اتار کی آیات تکلیف کے زمرے میں داخل کرنا صحیح نہیں ہے جب تک اقتبا تکلیف کو ہمارا قرار نہ دیا جائے اس لیے میں آپ کو بلطن بھی ثابت کر دیتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تقلید کا جو لفظ استعمال کیا ہے مزید نے جانوروں کے ساتھ کا لفظ استعمال کیا ہے گلے میں پٹا ڈالنا جانوروں, جانوروں کے ساتھ جس طرح اللہ کے رسول کہ خنازیر کے کے میں ہاتھ ڈال جائیں تو جانور... نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ جو ہے وہ اپنا تقلید کا لفظ استعمال کیا ہے اسی طریقے سے تقلیق یہ نقا ہے ہمارے پاس موجود ہے جس میں یعنی جوتے کو گلے میں ڈالنا یہ تقلید ہے اور اس تقلید کو تقلید اللہ کہا گیا باب تقلید الناک یہ بخاری میں ہے کتاب الحج میں یہ بات موجود ہے اسی طریقے سے باب وی تقلید الحیل بلوا یہ گھوڑے کے ساتھ تقلید کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اسی طریقے سے جتنی بھی یہاں یعنی احادیث موجود ہیں اس میں تقلید کا لفظ جانوروں کے ساتھ استعمال ہو رہا ہے اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تقلید کی جاتی تھی تو لازمی بات ہے کہ تقلید کا لفظ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ استعمال ہونا چاہیے قرآن بھی تقلید کا لفظ انسانوں کے ساتھ استعمال کرے جو کہ قرآن تقلید کا لفظ جانوروں کے ساتھ استعمال کر رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رسول کریم اب تک جو مولانا کے ساتھ میری گفتگو ہو رہی ہے اس میں, میں نے جو دعویٰ لکھ کے دیا ہے مسائل اجتہادیہ میں غیر مشتحد کے لیے متحد کی تقلید ضروری ہے اس میں میں نے مسائل منصوصہ کو الگ پر کے ان کو لکھ دیا مسائل اجتہادیہ کے لیے میں نے لکھ دیا کہ ان کے اندر تقلید ہوگی البتہ مسائل اجتہادیہ کے اندر مولانا طالب الرحمان صاحب نے وہ بھی تعریف اب لکھ کے دی ہے کہ مسائل اتحادیہ کے اندر تکلیر کرنا یہ بھی شرک ہے مسائل اتحادیہ میں بھی تکلیر کرنا شرک ہے اب وہ تو بعد میں دیکھا جائے گا نہ کب اس فتوے کی زد میں کون کون آتا ہے اب تک تو یہ فتوے لگاتے تھے کہ چلو جی دیوبندی مقلد ہیں یانفی مقلد ہیں شافی مقلد ہیں ہمبلی مقلد ہیں تو یہ محاذ اللہ کوئی مشرق بنیں گے یا کچھ ہو لیکن اب یہی تقلید مسائل اجتحادیہ میں تو اہل حدیث علما بھی مولانا داؤد صاحب حسن بھی, بھی سید نصیر حسین صاحب دلوی بھی, بھی یہ ان کے مولانا ابراہیم صاحب سیال کوٹی بھی جن کے حوالے میں پیش کر چکا ہوں وہ بھی لکھ چکے ہیں تو ان کے فتویٰ کے مطابق وہ بھی مشرق بنے گی آپ